وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سورة البقرہ آیت نمبر چونتیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا و عدق الملاسد ابلیس یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں رہی پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا تھا بلکہ یہ تو تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف گیارہ اور بارہ نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اللہ تس من من پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِيْنَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا اور سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی فرمانی کی تو یہ مختلف آیات ہیں جو اسی موضوع پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمائی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب مومن جمع ہو کر آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش فرما دیں تاکہ ہمیں اس محشر کی مصیبت سے نجات مل سکے متفقن علیہ حدیث ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعال عن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسی علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ مجھے وہ آدم دکھا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا دیدار کروا دیا تو انہوں نے کہا کیا آپ ہی ہمارے باپ آدم ہیں آدم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں, موس... ہاں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ آپ ہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کن کی تھی اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور جنہوں نے... جنہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو یہ موسا علیہ السلام کا مکالمہ اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا آپ صلی اللہ و نے اسے روایت کیا ہے سنن ابو داود کتاب و سن باب و فلقدر کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سیدنا ابو حریر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اس لیے اسے جنت ملے گی مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا مگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی صحیح مسلم کتاب الایمان اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے لوٹے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے یمن میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ لوگوں یعنی اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں بھی تھا یا شرک کے طور پر لوگ کرتے تھے کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو کہتا کہہ دیتا حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے مسند احمد اور جامع ترمیزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے مگر افسوس ہے کہ جاہل صوفی اور عوام جب اپنے پیروں کے پاس حاضری دیتے ہیں اپنے وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں سجدہ کہ کرتے ہیں اور وہ بھی اس پر خاموش رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یہ بالکل غلط عمل ہے سجدہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کو حرام ہے اگر وہ سجدہ عبادت ہوگا تو وہ شرک اکبر ہے اگر وہ سجدہ تعظیمی بھی ہوگا تب بھی اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا اور یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے ابا وسط ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا ابلیس حسب سراہت قرآن جنات میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا گویا حسد و تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا اور ابلیس اسی کا مرتکب ہوا ابلیس کے انکار کا باعث اس کا تکبر تھا تکبر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم کتاب الایمان اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سیدنا ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ کا اظہار ہے اور کبریائی اس کی چادر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا یعنی تکبر یہ تو رب کی صفت ہے انسان کون ہوتا ہے تکبر کرنے والا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا نام ہے صحیح مسلم کتاب المان سیدنا حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتناوں ہر اکھڑ مزاج حرام خور موٹا اور غرور اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے یعنی حرام خاکھا خاک خا کر موٹا ہوا وہاں غرور اور تکبر کرنے والا اور اکھڑ مزاج آدمی بدتمیز آدمی گالی گلوچ کرنے والا فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں سحی بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اثناء میں ایک شخص اپنا تحبند ہوا چلا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھنستا چلا جائے گا یہ لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ شخص اپنے تہبند کو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر نہیں رکھتا تھا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اس میں دھنستا رہے گا صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند اپنے کپڑے شلوار جو آپ لباس پہنتے ہیں مردوں کے لیے اس کو ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام قرار دیا سنن ابو دعود میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے وہ شخص بنیادی طور پر تکبر کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پہ چل کر کتاب و سنت اور صلف کے منحج پر چلا دے وہ آخر ان الحمد انہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ